بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکت رسلاً علی اجنحة مثنا وثلاث وارباع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 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ لُوغُ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 تو ان لوگوں پر افسوس کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے واقع ہے وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُفِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا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 واللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابٍِ سَُّ مِن نُطُفَةٍ سَُّ جَعللَكُمْ أَزواجَ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أسَ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعلْمِ وَمَا يُع النَّرُ مِنّ عَنَّرِون من إلا في إن ذلك على الله يسير اور اللہ ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نتفے سے پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر یہ سب کچھ اس کے علم سے ہوتا ہے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 تأکلون لحما طریا وتستخرجون حلیتا تلبسونها وتر الفلک فیه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون اور دونوں دریہ بھی یقصہ نہیں ہے یہ ایک تو میٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگبار ہے اور یہ دوسرا کھاری ہے کڑوہ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 اسی کی بادشاہی ہے اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں کم ولا نبی مثل نبی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 لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی تو بے نیاز ہے لائق جدید اگر وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور نئی مخلوق لے آئے اور یہ اللہ کو کچھ مشکل نہیں ولا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ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 ولحر نہ سایہ اور نہ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ احل يَشَاءُ وَمَا میں بِمُسْمِعٍ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 جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو او کزوین اچھوم رسول بلبئی نٹھوم رسول بلبئی نتی ابوری و بل کتا بل منی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 اللہ من عباده العلماء، ان اللہ عزیز غفور اور انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہوتی ہیں اور اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں بے شک اللہ غالب ہے بخشنے والا ہے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 پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا تو کچھ تو ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ میانہ رو ہیں اور کچھ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں یہی بڑا فضل ہے جنات عدنی یدخلونہا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریب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 یہاں نہ تو ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ تکان ہی ہوگی نمج نہ مل کو ن جزی کلو اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے نو نے موت ہی آئے گی کہ مر جائیں اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وہم یصْرخون فیھا ربّنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل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 جو ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں بحث پڑے ہوئے ان سم ان لو میں انحلی من پورا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 تجد اللہ ولن تجد اللہ یعنی انہوں نے ملک میں غرور کرنا اور بری چال چلنا اختیار کیا اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی روش کے سوا اور کسی چیز کے منتظر نہیں سو تم اللہ کی عادت میں ہرگز تبدیلی نہ پاؤ گے اور نہ اللہ کے طریقے میں کوئی تغیر دیکھو گے اولمی فی روفل اور کیسا کی ناقیبت الدین من قبل کینو کی اشد من کو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 وہ علم والا ہے قدرت والا ہے يؤخرهم الى اجل مسن فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ <بَصِيرًا> اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک بھی چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا لیکن وہ ان کو ایک وقت مقرر تک مولک دیے جاتا ہے سو جب ان کا وقت آ جائے گا تو ان کے امال کا بدلہ دے گا کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے